اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتتبرون القرآن ولو کھانا من عمد غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کسیرا صدق اللہ رزیم قال رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقدتم من لسانی افقا قولی یہ جو لیکچر ہے میں اس میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سمجھنے کے لئے جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل پرن جو آئے میں نے پڑھی تھی وہ اسی لیکچر کے اوپر ہے جو قرآن کی مین ایسنس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں خود کیا فرماتے ہیں اور یہ کتاب دوسری کتابوں کے بارے میں کیوں ڈومیننسی حاصل کرتی ہے اگر آپ سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں افلابرون القرآن کیوں نہیں تم لو قرآن مجید تو غور سے دیکھتے ولاخان دغیر اللہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتی لوج تو اختلاف کثیرہ اس میں بہت سے اختلافات ہوتے سب سے پہلے بنیادی اصول سمجھنا ہے کہ اختلاف کس کو کہتے ہیں کیا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اتنے بجے دیکھا پھر میں نے اس کو اتنے بجے دیکھا یا دو باتوں کا ملنا بہت سی ایسی چیزیں مجید میں ملتی ہیں جس کو ہم اختلاف نہیں کہتے لیکن اکثر لوگ اس کو اختلاف سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اعلیٰ کا سے بنایا اگر آپ سورہ الگ پڑھیں چیپٹر 96 ورس 1 ٹو فائیو کہ میں نے انسان کو علاقہ سے بنایا اس کو کہتے ہیں آپ کلا آف بلڈ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 86 ورس 1-6 میں باتے. میں نے انسان کو ما ان سے بنایا اب کوئی شخص کہ جی یہ دافق ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما ان ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں علاقہ تو یہ تو اختلاف ہے نہیں یہ اختلاف نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانٹرا ڈسٹنکشن سو دی از اے ڈیفرنس بٹوینٹرڈکشن اینڈ کانٹرا ڈسٹنکشن اب ہمیں کانٹراڈکشن کو کس طرح سمجھنا ہے so contradiction? real contradiction Remember that جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں The real contradiction ہوتا ہے جب مکان اور زمان ایک ہوتا ہے Time and place ایک ہو اور دو مختلف باتیں ملیں یہ ہے contradiction تو یہ ہم ایک بنیادی پرنسپل میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اس بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایک زمانہ ہو اور ایک ہی مکان ہو اور دو مختلف باتیں ملتی ہوں جیسے میں کہوں جیسے میں کہوں کہ ایسی کوئی چیز اگر بتائی جائے کہ جی زمانہ بھی ایک ہے مکان بھی ایک ہے اور دونوں در مختلف باتیں ملتی یہ کانٹرڈکشن ہے جس طرح میں کہوں کہ میں نے فلانے شخص کو اس تاریخ کو اتنے بجے اس دن اس جگہ دیکھا ایک شخص کہتا ہے میں نے فرانے شخص کو اس تاریخ کو اتنے دن اس دن کو اتنے بجے جگہ دیکھا اور وہ بھی شخص باتیں دونوں فرق ہوں لیکن زمانہ مکان ایک ہو یہ کنٹراڈکشن ہے قرآن مجید میں ایسا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے پہلی بنیادی بات یہ ہے اب قرآن مجید کا مطلب کیا ہے وٹ از دا میننگ آف قرآن مجید ہم مجید تو اللہ کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن مجید مطلب اللہ کا قرآن ماجد سے نکلا ہے ورڈ تو قرآن کا معنی کیا ہے وٹ از دا میننگ آف قرآن قرآن ورڈ عربی میں کہتے ہیں اس کتاب کو کسی بھی چیز کو جس کو پڑھ کے کیا عمل میں کیا جائے پڑھائی کر کے منہ سے ریٹل کر کے جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہی نہیں ہے جس نے اپنے اپنے حصہ دین کا بنا لیا کہ جی پڑھنا ضروری نہیں ہے حدایت تو ہدایتوں ویسی بات غلط ہو گئی ہے قرآن کا قرآن کا صحیح مطلب ہی نہیں پورا ہوا تا. قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ دا بک وچ شوڈ بی ریسائٹڈ اب قرآن کا گہرا معنی کیا ہے وٹ از دا ریئل میننگ آف دا قرآن یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے دا بک وچ از کمنگ تھرو ان بروکن جو کتاب متواتر طریقے سے شروع سے چلتی آ رہی ہے ایک ہی طریقے پہ ایک ہی فریکوینسی میں اس کو قرآن کہتے ہیں کوئی کتاب جس میں اگر آپ دیکھیں قرآن کی کوئی چیزیں ہیں اور اس میں قرآن کی متواتر چیزیں فائنڈ نہیں ہو رہی وہ قرآن مجید ہے ہی نہیں سو so قرآن وہی ہے جو ایک سو چودہ صورت پہ آیا اور آج تک پوری امت میں چلتا آیا جسے کہتے ہیں اجماع کنسنسس آف دا اسکالرس چل چل کے ہمارے پاس ہے اسی کو قرآن کہتے ہیں کوئی شخص ہمیں کسی گلی سے آگے کہتے دیکھو یہ قرآن اس میں تو ایک سو تیرہ صورتیں چودہ ہے ہی نہیں وہ قرآن ہی نہیں ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لو جی قرآن بدل گیا یا قرآن کو کچھ ہو گیا نہیں اور وہ قرآن ہی نہیں ہے یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے قرآن مجید کا اکثر یہ کرشچنس جو ہوتے ہیں یہ اٹیک کرتے ہیں کہ جی قرآن کے کچھ آیتیں ایسی تھی تو کچھ ایسے نہیں تھی تو ہمارے ذہن میں پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو شخص آپ کے آپ کے پاس ایسا کیس لے کر ہے وہ قرآن ہی نہیں کیونکہ دا قرآن کا میننگ اٹ سیلف یہ ہے کہ دا بک وچ از کمنگ تھرو ان بروکن سیکوینس اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے یہ دو طریقوں پہ ڈیوائڈ ہے سورہ عالیہ عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 7 میں آیات اس لیے حوالے دے رہا ہوں تاکہ لوگ چیک کر سکے بعد میں اس کے اندر اللہ فرماتے کہ پورا قرآن جو ہے یہ دو آیات پہ میں نے اتار دیا ڈیوائڈ کر دیا ہے ون از کیٹاگریکل اینڈ اندر ون از کمانڈمنٹس ایک متاشابی ہاتھ ہوتی ہے جس میں متاشہ ہاتھ باتیں ہیں اور ایک جو ہے وہ محکمات باتیں ہیں محکمات کا مطلب ہے جس میں اللہ کے حکم ہوں کہ یہ کرو وہ نہیں کرنا اس کو نہیں کرنا ڈوز اینڈ ڈونٹس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کلیئر کٹ میسج کہ کسی چیز میں ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے وقیم وصلاۃ وات و, و, و زکاتہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اب دوسری آیات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں متشابہات ہاتھ میننگس کیٹاگوریکل جس کو تم سمجھ نہیں سکتے اپنے عام فہم کے مطابق اللہ کے احت ہیں سورت بقرہ, چپٹر 2, 150 اللہ تعالیٰ مغرب مشرق ٹو اللہ بلانگس ٹو ایسٹ اینڈ دا ویسٹ سو ویئر ایوری یو ٹرن یو فیس یو ول فائنڈ آف گاڈ تم جدھر بھی اپنا چہرہ موڑو گے اللہ کا پریسنس اب یہ وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو اس کے اندر ہو ہونٹ ہون، آنکھیں ہون، چہرہ جسے کہتے تھری تین چیزوں میں چہرہ بنتا ہے عربی کے اعتبار سے جس میں کم از کم آنکھ نعت اور چہرہ ہے تو نہیں کیونکہ یہاں پہ یہ, یہ ہے متشاہابی ہاتھ آیت تو آل عمران اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے متاشہ ہاتھ آیات کی کھوج لگائی وہ گمراہ ہو گیا یہ سب و رشد خلیفہ تھا جس نے انیس نمبر دریافت در کیا اور اس نے یہ ساری متشعبیہات باتوں سے دریافت کر کے متشعابیات گہری باتوں کو لے لے کے اینڈ میں کہنا شروع ہو گیا جی قرآن مکمل نہیں ہے اور میں جی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں میرا ذکر ہے تو جتنے بھی لوگ جتنے بھی فرقوں میں جتنے بھی لوگ ان میں یہ کفر کا فطرہ بنا ہے اسلام کے دائرے کے اندر سے نکل کے جس کو مرتد اپوسٹیسی کہتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں زیادہ تر جنہوں نے متشعہات آیات پہ لگائی اپنی زندگیوں میں وہ گمراہ ہوگے, برباد ہو گئے اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فور so no right میں کہ یہ قرآن مجید ہم نے آپ پہ اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اس کو آگے سے بیان کریں You have to explain to them. तो 24 35 کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا no one can understand this the real meaning of this آیا کہ اللہ اپنے نور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا نور کیسا ہے آسمان what is the وٹ از دا پوائنٹ آپ اس آیت کو پڑھ لیں ہزار دفعہ علماء طور تاریخ میں اس کی تفصیر لکھی ہے لیکن کوئی بندہ اس کو اس کی صحیح ایسنس کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ یہ آیت جو ہے متشابہات آیات میں آتی ہے یہ تو پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا جو اللہ نے کلیئر کر دیا اب دوسری پوائنٹ سمجھ لیں بات کو کہ اسلام کے اندر تین اختلافی مسئلے ہوتے ہیں ہمیشہ تین اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے چوتھی کوئی شک نہیں ڈسپیٹیشن بٹوین بلیف اینڈ ڈسبلیف ایمان اور کفر نمبر ٹو ڈسپوٹیشن ہوتا ہے سنہ اور بدا نمبر تھری ڈسپوٹیشن ہوتا ہے راجے اینڈ مرجو میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں راجے مرجو اس کو کہتے ہیں عربی میں بہتر اور بہترین یہ زیادہ تر معاملات آپ کو فکا میں ملتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شافی ملکی حمبلی ان چاروں کے اندر سارے راج مرجو کے معاملات ہیں کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ کہتا ہے کہ نماز ایسے ہونی چاہیے وہ بہتر ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسے بہترین ہے بہتر بہترین کا معاملہ ہے یہ تو تیسرا پوائنٹ ہے جس کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے مسلمان کی دوسرا پوائنٹ ہے سننا اور بدا سننا اور بدا کے معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص نبی کی سنت کو نہیں چلتا یا اس پہ کیڑے نکالتا ہے یا اس کو انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اگر تو وہ سنت اللہ کے ذریعے آ رہی ہے جس طرح ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا کہتا داڑھی میں نہیں رکھتا جسے سنت کا ایسا نہیں ہے اب وہ کافر نہیں ہو جائے گا وہ بدتی ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں بدع مطلب اس نے ایک انویشن کی ہے سنت کے اندر کہ اس نے کہا دس از ناٹ دا پارٹ اینی مور اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ نبی کی سنت سے ٹکراؤ کرتے ہیں وہ بدتی ہی ہوتے ہیں کافر نہیں ہو جاتے اب جو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہے دروازہ گھسنے کا جنت میں وہ ہے ایمان اور کفر इंसान امپورٹنٹ कैसे کہ ایک انسان क्यों کافر کیسے ہو جاتا ہے کیوں اس پہ فتوا لگتا ہے ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ ذرا سی بات یہ کافر ہے فلانا کافر ہے نہیں کیونکہ کبھی کبھار وہ کفر کا فتوا پہ بھی آ سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کافر کی پہچان کیا کس طرح کافر ورڈ عربی میں کہتے ہیں انکار ریمبر اب کافر اللہ تعالیٰ جو ہے مشرق کو کافر کیوں کہتے جو شرک کرنے والا ہے کیونکہ شرک کرنے والے نے ڈینائی کر دیا کہ آئی ول ناٹ اوبے ون اونلی گاڈ ون ٹرو گاڈ اس وجہ سے وہ کفر کے فتوے میں زمرے میں آ جاتا ہے اب کافر کس کو کہتے ہیں یاد رکھیے گا جو پانچ اسلام کے بنیادی پلرس اینڈ سکس آرٹیکل آف فیتھ ان کا انکار کر دے انکار ناٹ ٹو ڈس اوبے بٹ ٹو ریجیکٹ فور ایگزامپل اب ایک شخص سے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہو جاتا وہ فاسق ہو جاتا فاسق عربی میں اس کو کہتے ہیں فسق فاسقون اللہ فرماتے ہیں مجرمون یہ لوگ وہ ہیں جو بے نمازی ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ٹھیک ہے اب وہ زکوات نہیں دیتا وہ اللہ کے ہاں گنح گار ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا اب ایک شخص کہتا ہے جی میں نماز کی کوئی شعر پہ یقین ہی نہیں رکھتا نماز کوئی شاع نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے جس نے نماز کو بنیادی اصولوں کو توڑ دیا کافر ہو جائے گا کہ وہ نماز کا کوئی حصہ نہیں کہ کوئی شخص کہ جی نماز جو ہے وہ چلتے پھرتے ہو جاتی ہے کافر ہو جائے گا کیوں کیونکہ نماز حکم اللہ کا ہے وہ سنت کا تعلق نہیں ہے اس لیے یاد رکھے ہر کیٹیگری کو اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر <coughs> فتویٰ لگا جاتا ہے تو یہ تین بنیادی اصول سمجھنا چاہیے کہ دیر از آلویز تھری ڈسپیوٹیشن ان اسلام نمبر ون بٹوین بلیف اینڈ ڈسبلیف نمبر ٹو بٹوین سنا اینڈ بدا نمبر تھری راجے اینڈ مجو جو سکس آرٹیکلس آف فیتھ ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ ایک, ایک ہے کتابوں پر فرشتوں پر ٹھیک ہے قدر پر پری ڈیسٹینیشن کی ہر چیز اللہ نے پری ڈسٹین کر دی ہے آن اینڈ آن جو سکس آرٹیکل آف فیتھ ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہمارا ایمان اور جیب یہ چیزیں اگر انسان کے پاس ہے تو وہ مسلمان ہے اگر وہ سنت پہ نہیں تو وہ بدتی ہے اگر وہ فلانی چیز نہیں کرتا جو اس کی کیٹیگری بنتی ہے ہم اس کو اس چیز پہ لیبل کرتے ہیں اب قرآن مجید کے مطابق کوئی شخص یہ کہے قرآن مکمل نہیں ہے وہ کافر ہے کوئی شخص یہ کہے جس صحابہ کو گالیاں دینا لازمی ہے ضروری ہے حجت ہے وہ کافر ہے یہ ساری پوائنٹس جو ہوتے ہیں کلیئر کوئی شخص کسی نبی کا انکار کر دے ایک نبی کو چن کے دوسرے کو لے لے دوسرے نبی کو چن کے وہ وہ یہ کافر ہے وہ کنکندہ کافر ہے یہ پوائنٹ ہے اب دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں قانون ہے قاعدہ ہوتا ہے عربی کا جس کے اندر اگر دس لڑکوں میں ایک لڑکی بیٹھی ہو اور ہم دس لڑکوں کی طرح مخاطب کریں گے تو وہ لڑکی بھی شامل ہو جائے گی یہ قانون ہے عربی کا یہ قرآن میں یہ اتنا بہت دفعہ آیا ہے یا ایوہن الناس جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناس انسان اس میں تو چلو سارے آ لیکن اب اللہ تعالیٰ کہیں کہیں نہ کہیں مخاطب کرتے ہیں انسان سے ایز اے رجال مرد اب اس کے اندر عورت بھی شامل ہے اس کے اندر کچھ قوانین ہیں وہ عورت بھی شامل ہو جاتی ہے اللہ ڈریس ایڈریس ایک شخص کو کرے لیکن اس میں دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ جب پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے تمام فرشتوں کو کیا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اب جب فرشتوں کو حکم دیا تھا تو جن کیا کر رہا تھا اندر اگر آپ قحف چپٹر 18 ورس نمبر 50 پڑھیں اللہ اس میں یہ چیز فرماتے ہیں کہ جو تھا وہ ہی واز ون آف دا جن اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جن واز کریٹ فائر لائٹ ہیومنگ کریٹڈ فرام دس کلے اور مڈ تینوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ڈفرنٹ ہیں تو پوائنٹ یہ آتا ہے کہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ابلیس وہاں پہ جو جن تھا وہ بھی ان کے بیچ میں تھا تو اللہ نے صرف ایڈریس کیا فرشتوں کو included in it یہ انکلوڈیڈ رکھیے گا یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے اب دوسری چیز میں میں اس کے اندر کلیئر کر دوں اگر میں نے آپ کو اگزامپل دے ہی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا یہ جو اسماعیلی ہو گئے کرسچنس ہو گئے مختلف مختلف وہ یہ کہتے ہیں کہ جیزس کو پری پروسٹریٹ کرو کوئی کہتا ہے جی ہمارے ہمارے ہیرو کو پروسٹریٹ کرو آدم نے بھی تو کیا تھا نا فرشتوں نے بھی تو آدم کو کیا تھا نا تو ہم بھی تو آدم کے بچے ہیں نا تو پروسٹریٹ اللہ کو چھوڑ کے کیا نا شرک ہو گیا نا دیکھئے اس کا سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تاظیرن سجدہ کہا تھا عبادت کا سجدہ نہیں کہا تھا یہ جو سجدہ الفاظ ہے اس کو تاجیرن کہتے ہیں تھا دا پروسٹریشن آف رسپیکٹ ریورنس اسے کہتے ہیں ریویئر آپ انگلش میں کہتے ہیں revered. کہ یہ ایک سجدہ تھا جو اللہ نے اللہ نے امتحان میں تاجیرن سجدہ کہا تھا ناٹ دا سجدہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے پروسٹریشن عبادت عبادت کا سجدہ ہوتا ہے اب جب اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو اندر اس میں جن تھا وہ بھی اس وقت ادھری تھا تو وہ اس نے انکار کر دیا باہر اور باقی چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پھر وہ کیا ہوا اس نے پرومیس کر دیا اللہ تعالیٰ سے یہ کر دی وہ کر دیا اب فرق سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسماعیلی یا کوئی بندہ یہ بات کہے کہ یہاں پہ تو اللہ نے کہا تھا تو وہ سجدہ تو اللہ نے کہا تھا تاجیرن کرنے کو اور تمہیں اللہ نے روک دیا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سجدے حرام ہو چکے ہیں بند ہو چکے ہیں کون کون سا ایک سجدہ رسپیکٹ کا اور ایک سجدہ عبادت کا دونوں سجدہ عبادت کا تو سجدہ شروع سے حرام تھا رسپیکٹ کا سجدہ بھی اللہ نے حرام کر دیا اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ رسپیکٹ کے بھائی بھی نہیں کرنا آپ نے سجدے میں تو یہ بات یہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آدم کو کہا تو وہ بات تو وہیں پہ ختم ہو جاتی وہ با وہ سجدہ وہ نہیں تھا جو سجدہ تم اپنے ذہن میں رکھتے ہو اور عزت کا سجدہ نبی پاک نے وہ بھی منع کر دیا حدیث کے اندر لہذا یہ تھا پوائنٹ اس کا اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے جسے کہتے ہیں دا میٹرز آف ناسخ اینڈ منسوخ ناسخ اینڈ منسوخ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایک چیز ایبرو ہو جائے اور ایک چیز ایبورو ہو جائے ٹو ایبروگیٹ اینڈ داگیٹیڈ ون پوائنٹ کیا اس کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر دو قسم کی آیات ملتی ہے ایک ہے ایبروگیٹڈ ٹھیک ہے ایک ہے جو ایبروگیشن کی جگہ آ گئی ہوگی ایبروگیٹ ہو کے اس کی جگہ سلوشن آ گیا ہو فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورت کافرون پڑھ لیں سورت کافرون پوری کی پوری منسوخ ہو چکی ہے مطلب اس کی تلاوت ہے لیکن وہ حکمیں حکم تلاوت ہے وہ حکم منسوخ اس کا جو وہ ہے آ, حکم ہے وہ منسوخ ہے اور اس کی جو تلاوت ہے وہ ضروری ہے دو قسم کے منسوخ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ منسوخ کی تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے قرآن میں وہ میں جانا نہیں چاہتا وہ ڈیٹیل ہسٹوریکل ایویڈنسیز ہیں کمپائلیشن میں جو نبی آباد پہ اترے تھے جسا کچھ آیات ہے ایسی قرآن کی وہ منسوخ تلاوت بھی ہو گئی تھی اس پہ میں ابھی آنا نہیں چاہتا ایک ہوتا ہے منسوخ حکم جس میں حکم بھی نہیں آپ کے اوپر رہتا قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں ان کا حکم نہیں ہے آپ کے اوپر اب ایگزامپل اس کافرون کافرون کی فلسفی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں لکم دین میرا دین مجھ پر تیرا دین تم پر اگر ہم اس آیت کو لے لیں تو اسلام پریچنگ کر ہی نہیں سکتا میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ اب اسلام کی پریچ اکارڈنگ ٹو دس فلسفی کہ مائی ریلیجن to me and your religion to یور اس فلاسفی پہ ہم نہیں کر سکتے ہاں اس کا کیا ہے کہ یہ آیت اللہ نے تب فرمائی کی جب there was no need of discussion with them اس وقت ضروری نہیں تو اللہ نے کہا تھا کہ نبی پاک آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دن تم پر میرا دن مجھ پر مجھے کرنے تو جو میں کر رہا ہوں تم جو کرے تم, کر تم وہ کرو and we will wait for the right time and the right آیا پھر اللہ پاک نے یہ منسوخ کر کے دوسری آیات شامل کر دی جب اللہ نے حکم دے دیا سورا عالِ عمران چیپٹر تھری ورس سکسٹی یا اہل کتاب تا کہ وہ آلل کتاب آؤ اسلام کی طرف آؤ پھر اللہ نے فرما سورا نہل چیپٹر ادھلا سبیلی ربی کب الحکم بلمو عزت الحسن و جا دل بلتی احسن کہ بلاؤ سب کو اسلام کے راستے پہ سب کو بلاؤ اور خوبصورت طریقے سے بلاؤ ان سے ریزن کرو اور وہ معاملات رکھو جو احسن ہے بہترین ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اب دیکھیں آپ لوگ کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے سورک کافرون اس کا عمل نہیں رکھ سکتے آپ لوگ اب اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس نکالی ہے جو ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایبروگیشن تو اسی طرح جس طرح شراب کی آیت آیات تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کہا کہ شراب پی کے نماز کے قریب مت آؤ پھر اللہ نے فرما دیا مائدہ چپٹر فائی ورس معاہدہ میں کہ یا منو ان نمل خمر وول میسرول انصاب اول اضلاع الشیطان علن فرمایا بے شک جوا بے شک کیمبلنگ ہے جو, جو ہم کہتے ہیں انگلش میں انٹاکسیکنٹس خبر کوئی بھی چیز جو نشہ دیتی ہے آپ کو پھر ڈیوینیشن بائے ایروس اور بت پرستی آئیڈل ورشپنگ ساری کی ساری شیطان کے عمل ہیں ان کو رک جاؤ اگر تم فلاح چاہتے ہو سورہ مائدہ چپٹر فائم تو یہ دوسری بنیادی ہے یہ, یہ مطلب پوائنٹ میں آپ لوگ شیئر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ناصف اور منسوخ کے طریقے سے چلتا ہے ہر آیت پکڑ کے آپ اس میں سے مطلب نہیں نکال سکتے ناصف منسوخ کس طرح پتا چلے گا کون سی آیت ہے یہ پتا چلتی ہے صحابہ سے اور وہ کس طرح پتا چلی آپ لوگوں سے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں یاد رکھے گا قرآن مجید جب نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا قرآن واز ناٹ ان دا بک فار قرآن واز آن دا پارچمنٹس آن دا ڈیئر اسکنس قرآن مجید اس وقت ڈیئرس کے اوپر تھا پارچمنٹس کے اوپر تھا لکڑیوں کے اوپر تھا یہ جو ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں لاگس ان کے اوپر لکھا جاتا تھا لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو قرآن مصحف کی شکل میں آئے کتاب two book جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا اب بتانے کا یہ مطلب ہے سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہوں اس کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قرآن اپنے مجید میں کمپائل کیا تھا کتاب میں کیوں نہیں بنایا تھا اس لیے کیونکہ ناسخ منسوخ کا جو معاملہ ہے وہ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک نبی زندہ رہتا ہے کیونکہ ناسخ منسوخ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے اللہ کی آیت کہ او نبی یہ اب آیت منسوخ ہو گئی ہے یہ اب ناسخ ہو گئی یہ ناسخ والی آ گئی ہے یہ آیت اب ختم ہو گئی ہے اب یہ والی آیت آ گئی ہے اسی وجہ سے نبی پاک کتاب میں نہیں لکھا کیونکہ جب کوئی چیز منسوخ ہو جاتی ہے وہ اس, حصہ اس کا حصہ نہیں رہتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کی آنکھیں بند ہو گئیں نا صرف منسوخ کا سلسلہ بند ہو گیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو قرآن مجید کتاب کی شکل میں آ گیا دیٹ از دا ریئل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن قرآن واز ناٹ کمپائل ایٹ دا ٹائم Muhammad peace be upon him بیکوز ان کے ٹائم پہ کمپائل ہو جاتا تو پھر ایبروگیٹ کا معاملہ ختم ہو جاتا اور یاد رکھیں یہ ایبروگیشن صرف اسلام میں نہیں ہے یہ قبل انبیاء میں بھی پائی جاتی تھی بائبل کے اندر بھی پائی جاتی ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بولا کہ a اب دیکھیں حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا لا ہی ایبروگیٹیڈ لا تو یاد رکھیں ایبروگیشن صرف اسلام میں نہیں ہے ایبروگیشن ہر انبیاء کے دور میں ہوتی تھی تو یہ ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید اس طرح ایبروگیٹ ہوا گا کفر کے معاملہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے بدا کا بھی میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا قرآن مجید کا آپ ایک فارمولا یاد رکھیں قرآن میں جس کو ہم کہتے ہیں اینی بٹ ہی پروف فرام اٹ کوئی بات نہیں یعنی علینا ویسے بھی میں لیکچر شارٹ کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے کافی میں بنیادی پوائنٹ سمجھا چکا ہوں اور زیادہ ڈیٹیل نہیں میں جا سکتا کیونکہ ڈیٹیل تو بہت ساری چیزیں آئی کی ناٹ ایکسپلین ایوری تو میں بنیادی چیز بتاتا ہوں ہاں اللہ دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ ایک چیز یاد دیکھیں جو اللہ نے قرآن مجید میں قانون دے دیا میں وہ ویری سمپل ہے ویری اسٹریٹ ہے کوئی شخص کوئی بھی کلیم کرے اس سے اس کا برحان پوچھنا ہے سورت طلبہ خارہ ٹریپل ون یہودی کہتے تھے اور کہتے تھے الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ <نَصَارَة> آمانی یہ تمہارے خیالی پلاؤ ہے کہ ایویڈینس کا مطلب کوئی بات لاؤ کو, کوئی متواتر طریقے سے بات لاؤ انبروکن چین سے کوئی بات لے کر آؤ جس کا قرآن آیا ہے متواتر طریقے سے کوئی بات لے کر آؤ کہ کیوں تم جہنمی اور کیوں ہم جنتی ہیں تو یہ جتنے بھی یہ جو سڑک کے روڑے ہیں یہ قادیانی ہو گئے <coughs> اسماعیلی ہو گئے اس فلانے ہو گئے جو بھی ہیں ان سے پوچھا برہان دو اپنا ثبوت دو اپنا ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کرنی ہوائی ویئر از this guy is گائے اور آپ یقین کریں وہاں پہ سارے معاملہ ختم ہو جائیں گے سیدھی بات ایویڈینس پوچھنا ان سے ان کی بات کا کہاں سے آیا کدھر سے لیا اور کتنا متواتر ایویڈینس ہے کتنا اسٹرانگ تمہارا ایویڈینس ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا لاسٹ خطبہ میں تھے حج حج کے انہوں نے فرمایا تھا دو چیزیں میں تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں اس کو سمجھنے والی بات آئی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایک قرآن مجید دوسرا سننا حدیث نہیں بولا نبیس نہیں کہا حدیث ایک فکا اصطلاحی ٹرم ہے جسے کہتے ہیں خبر نیوز حدیث کہتے ہیں عربی میں نیوز حدیث ورڈ فقہ کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا یہ پہلے بھی پایا جاتا تھا عربیوں میں لیکن پھر یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا یاد رکھیں کچھ الفاظ اسی پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے خاص ریزرو کر دی جیسے آپ کبھی نبی کا ذکر کریں آپ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آب حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ انہوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے بھی تو راضی تھے لیکن ہم نے کچھ خاص اصطلاحات اپنے ہم نے کر دی ہیں فکا کے اندر اور ایک شعور کہتے ہیں نا اسلامی شعور کے اندر یہ چیز ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے ہم اس کے اندر اس کو اسرا مانتے ہیں تو اسی طرح النبی پاک نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سننا اب ان کو سمجھنا ہے کہ قرآن تو کتاب اللہ سننا کیا ہوتا ہے نبی کا وہ عمل جو نبی نے میں اختیار کیا ہو. Any, any, any کہ انہوں نے ایک دن کیا اور چھوڑ دیا تو آپ نے اس کو سنت کا حصہ بنا دیا کچھ سنت نبی کی ذاتی تھی اپنے تک وہ رکھتے تھے جیسے وہ اونٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی حدیث میں ملتا ہے بخاری میں ملتا ہے نبی اپاپ نے کھڑے ہو کے جو ہے کال آف دا نیچر کیا یہ بھی حدیث میں ملتا ہے لیکن آپ کو نہیں حکم دیا یہ ساری باتیں آپ کو حدیثوں میں ملتی ہیں تمام کی تمام باتیں لیکن سنت وہ ہوتی ہے جو نبی نے پرپیچولی کی ہو بار بار کی ہو بتا کے کی ہو اس کو سنت کا حصہ کہتے ہیں چار چیزیں اسلام میں ہوتی ہیں جس میں ہم سارے معاملات جج کرتے ہیں نمبر ون قرآن نمبر ٹو سننا نمبر تھری اجماع نمبر فور قیاس قرآن تو قرآن ہو گیا حدیث سوری سننا حدیث کی تمام معاملات جو سنت میں آتے ہیں اجماع سمجھنا چاہیے کہ اجماع کس کو کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں کون سنسسس صحابہ کون سنسسس آف خلفہ راشدین کون سنسسس تابعین کون سنسس آف صلف علماس تمام جو پرانے سلف کہتے ہیں پرانے علماء کو تمام علماء جو ہیں ان کے بارے میں ایک پوائنٹ جو معاشرے میں اسلامک سوسائٹی میں جو پس کیا گیا ایکسیپٹ وہ دلیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اجماع یہ تب آیا ہے اگر ہمیں قرآن سے کوئی چیز نہ ملے سنت سے کوئی چیز نہ ملے تو ہم اجماع پہ جاتے ہیں اور چوتھا ہوتا ہے قیاس قیاس عربی میں کہتے ہیں انگلش سوری انگلش میں کہتے ہیں انالوجیکل ڈیڈکشن میننگ ٹو ڈیڈیوس سم تھنگ ٹو انڈیوس سم تھرو سم لاجیکل انڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں عربی میں استقرائی استقراجن کس کے ذریعے انڈکشن ہوگی تھرو قرآن اجما then you will make this is the analogical deduction or this is the analogical induction تو پھر ایک چوتھا فیصلہ نکلے گا جسرا اب ہے کیا انٹرنیٹ حلال ہے کیا یہ فیس یہ یہ لیپ ٹاپ حلال ہے یہ طے ہوتا ہے اینالوجیکل انڈکشن اور اینالوجیکل ڈیڈکشن سے یاد رکھیے گا یہ چار چیزیں سے اسلام کی رول جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب فتنا آ جائے تو میری سنت کو دبا لینا دانتوں سے پکڑ کے میری سنت میرے خلف راشدین یہ جو چار ہیں جن کا ذکر خاص ہم اب ان کو ہم خلفا راشدین کہتے ہیں نبی کے دونوں چاروں کا نام لیا اور صحابی اور تابی ان کو فالو کرنا تو تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرقہ کس کو کہتے ہیں یاد رکھیے گا قادیانی فرقہ نہیں ہے قادیانی ایک مرتد ہے قادیانی کو فرقہ نہیں آپ کہہ سکتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی فرقہ اس کو کہتے ہیں جو تمہاری کسی بات سے تفرقہ کر بیٹھے انکار نہ کر بیٹھے تفرقہ مطلب آپ کہیں گے یہ چیز ایسے تھی وہ کہتے نہیں جی ایسے تھی یہ ایک فرقہ بن گیا ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آف اسلام بکوز ہی اب وہ کیا لوگ ہیں نبی پات آخری نبی نہیں تھے جی میں باطنی پہ بات کروں گا ظاہری پہ بات نہیں کروں گا ظاہری چیز ہے جی میں جس طرح اسماعیلی کہتے ہیں ساری باتیں جو ہے نا ان سے آپ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ بات نہیں سمجھ لیں ظاہری رہنے دیں آپ ظاہری چیزوں پہ ساری باتیں چی, سفید ہو جاتی ہیں بات نہیں کرتے رہو جتنی کرنی ہے قرآن سے نکال دو مرزا کہتا تھا میں سورہ صف کی آیت نمبر چھ میں ہوں احمد میرا نام ہے فلانا کہتا تھا میرا نام ہے وہ گوبر کیا کہتا ہے میرا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو پوائنٹ <coughs> میں کیا بتا رہا تھا مجھے کوئی چیٹنگ کر کے بتائے اس کے بعد ایک منٹ ہے السلام علیکم uh, محمد میٹنگ ہاں تھینک یو تھینک یو ہاں جی فرقہ کی بات کرا تھا اچھا فرقہ ہاں آپ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو آپ سے کسی بات پہ تفرقہ رکھ لے لیکن وہ بنیادی اصول کا انکار نہ کرے بنیادی حصول گرگار گیا وہ تو مرتد ہو گیا ختم ہو گیا اس کا فرقہ تو فرقہ کا کو کہتے ہیں اس کو اب یہ بات سمجھ لیں آپ لوگ کہ جو چار مذہب مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے اکثر ہماری جو ٹیکنیکل عوام ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فرقہ بنا لیتی ہے امام ہن شافی کو فرقہ بنا لیتی ہے امام یہ میں اس اسے بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا فروخت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ اماموں کی طرف آ جائیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ظاہر لگتا ہے کی بات کریں چاروں امام کے مس کو کہتے ہیں مذہب مسلک فرقہ نہیں کہتے فرقہ اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز پہ تفرقہ کر دے بنیادی اصولوں پر یا کسی ایسی بات پر تفرقہ کرے جس میں اجماع تھا امت کا اس کو ہم فرقہ کہتے ہیں مسلک مذہب سنانمس ٹرمز ہیں یاد رکھیے میری بات یہ جو مسلک ہے اور یہ جو مذہب ہے یہ حدیث میں نہیں آتا کہیں بھی یہ فقہ کی اصلاحی ٹرمز ہیں مذہب مذہب عربی میں اس معاملات کو کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں یور پرسنل معاملات مطلب ہو گیا جی آ, میں نماز پڑھنی ہے کہ یہ جی, کیسے کرنی عبادت جی صفائی کر لو یہ آ, آپ سے ذاتیات سے جو آپ کے ریلیٹڈ ہے جس کو میں جس پہ میں عمل دخل نہیں کر سکتا کبھی بھی لیکن دین کیا ہوتا ہے دین دین از سوشل پولیٹیک اکانومک سسٹم سوشل لاس ول بھی انکلوڈیڈ اکانومک لاس ول بھی انکلوڈیڈ and political laws will be included. In tieno ke majmoo'i ka naam deen hota hai jis Allah furmata hai Al-yom aakmaltu lakum deenakum wa atmamtu alikum nirmati wa razi lakum al-islamat deena Chapter 5 verse number 3 and half part of it. Allah furmata Today I have perfected your religion. Your religion, not your madhab, not your maslakh, your religion. And I have bestowed my favors upon you all. 3 اب یہ اسلام جب کمزور پڑ جاتا ہے دین جب کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ مسلک اور مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی وجہ سے آج کا سارا ویسٹ جو ہے وہ دین اسلام سے ڈرتا ہے دین مذہب سے نہیں ڈرتا وہ امریکہ میں کہتا نہیں ہے بش کہ آؤ ہمارے سینا گوگ لے لو مسجد بنا لو آؤ, ہماری مسجدیں لے لو سوری ہمارے چرچز لے لو مسجدیں بناؤ دے ہیر نو پرابلم بٹ اف یو ٹرائی ٹو چینج پولیٹیکل اکانمک لاس دین یو ول بی ان دا کانفرنٹیشن ود دا کفار پھر وہ آپ لوگوں کی گردنیں پکڑیں گے ڈونٹ ٹرائی ٹو امپوز یور سوشل پولیٹیکل اکانومک سسٹم کیونکہ اس سسٹم جب وہ سسٹم آپ کا اپنا ہوگا تو یہ قادیانی جیسے ٹٹو پھٹو یہ سارے کے سارے پیدا ہی نہیں ہوتے حضرت عمر عمرن فمائے صبح کا فتنا شام تک قتل کر دیا جائے یہ ہوتے ہی نہ یہ پیدا ہی نہ ہوتے اس وجہ سے یہی سسٹم چاہتے ہیں لوگ نہ آئے تو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا کہ یہ ہے اس کے اندر یہ بنیادی پرنسپل ہے کہ اسلام دین ہے اس کا ویکر پارٹ مذہب بن جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ یہ جو مسلک کے معاملات ہیں یہ جورس پروڈنس کے معاملات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جورس پروڈنٹس راجے اینڈ مرجو دا لاسٹ پارٹ میں نے آپ لوگوں کو شروع سے بتا دیا تھا کہ جس طرح ایک امام کہتے ہیں کہ جی بے بہتے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے اگر ایک بند ایک کتے نے پیشاب کر دیا تو بہتے ہوئے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے کیا کون فیصلہ طے کرے گا وہ پانی پاک ہے کہ نہیں پاک اس طرح کی باتیں راج مرجو کے معاملات یہ فقہ میں ملتے ہیں آپ کو بنیادی اصول میں کوئی فقہ میں اختلاف نہیں ہے کہ کوئی کہے نماز اتنی تھی وہ کہے گا نہیں نماز کے رکوع اتنے تھے وہ کہے گا نا اسی میں نہیں ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جہالت بھی لوگوں کو شو کرنی چاہیے یہ م. یہ علمی باتیں ہوتی ہیں کہ جو فقہ کے معاملات ہیں ان میں راج مرجو کے مسئلے ہوتے ہیں سنت بدت کے ٹکراؤ نہیں ہوتے اور ایمان اور کفر کے ٹکراؤ میں نہیں وہ بحث کرتے وہ آپ کو وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو چیزیں قیاس پر مبنی ہوتی ہیں جو زمانے میں نہیں تھی اب ہیں جو چیزیں اجماع کی امت پہ ہوتی ہیں جو اجماع سے بھی ثابت ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں اس طرح کی اصلاحات ہمیں ملتی رہتی ہیں یاد رکھیے گا لاسٹ پوائنٹ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر میں نے کچھ لوگوں میں دیکھا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھو کہ اپ کیا ہو تو وہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں ٹھیک ہمیں سنی نہ کہو ہمیں اہل حدیث نہ کہو ہمیں دیوبندی نہ کہو ہمیں یہ نہ کہو ہمیں وہ نہ کہو ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اپ لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک چیز سمجھنے والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود ایک جماعت میں بولا تھا ٹھیک ہے وہ کیا تھی نبی نے اپنے منہ سے فرمایا تھا اہل السنہ والجماعت کہاں لکھا ہے یہ قران مجید سورہ ال عمران chapitre 3 اگر آپ چیپٹر 3 ورس نمبر 103 اینڈ تھری واقسم و بحب اللہ اس آیت سے نیچے آ جائیں 103 ہنڈریڈ 104 پڑھے ون ہنڈریڈ اینڈ فور اس آیت کی جو 105 اور 6 ہے اس کے اندر جب آپ تشریح پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں دو قسم کے چہرے ہوں گے قیامت کے روز ایک چہرہ ہوگا کالا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں ایک ہوں گے کالے ایک ہوں گے سفید عالیہ عمران چیپٹر 3 ورس 105 سے 103 سے 106 تک یہ آیت کھول کے پڑھ لیں اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے چہرے ہوں گے قیامت کو کر ایک کے ہوں گے چہرے سفید ایک کے ہوں گے چہرے کالے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں صحابی نے فرمایا کہ یہ جو سفید چہرے ہیں یہ اللہ نے ان کا ذکر کیا نبی نے فرمایا کہ جو میری اور میرے میرے صحابہ کی جماعت پہ چلیں سنت ول انہوں نے اپنے پہ اشارہ کر کے بولا یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ ایک ٹائٹل ہے نبی نے اپنی جماعت کو دیا تھا اور اس میں صحابہ تعبین خلف راشدین شامل ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھیں آپ لوگ یہ جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ سنی اس اعتبار سے یہ سننی اصطلاحی نکلی ہے اس کو فرقہ کہنا ہے ایک غلط بات ہے یہ نبی کے اپنے منہ کے الفاظ اس کو لازم نہیں ہے کہنا فرض نہیں ہے کہنا لیکن اس کو غلط کہنا بالکل ناجائز ہے یہ بات نبی نے فرمایا اور جو سفید چہرے ہیں نبی نے فرمایا وہ اہل بتت ہیں کمراہ لوگ ہیں جو اس سے ہٹ جائیں جو ان ان ان اصولوں سے ہٹ جائیں تو یہ پوائنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نبی کے اپنے منہ سے فرمان آیا ہے کہ جو اس جماعت اپنے آپ کو جمع میں اور نبی کا حکم ہے بڑا سخت حکم ہے جب بھی دین کا کام کرو تو جماعت میں کرو جماعت میں نکلو گروہ بناؤ اپنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے قرآن حضرت ابراہیم پہ شیعہ الفاظ آیا ہے شیعہ کہتے ہیں گرو گروپ میں کام کرو جو کرنا ہے تو یہ تو نبی کا حکم ہے کہ, ج... کہ گروپ میں میرے گروپ میں اپنے آپ سے مل کے کام کرو لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا نبی کی سنت صحابی کی سنت اور ان کی سنت پہ چلتے کہ نہیں چلتے لاسٹ پوائنٹ جو میں ڈسکس آ... کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے قرآن اللہ سر فصلت کے آیت نمبر تینتیس میں فرماتے ہیں کہ جو دن... سب سے بہترین کام ہے ومن احسن قولاً ممن دعا وعمل اننی مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمین اللہ فرماتے جب تم کسی کافر کو ملو تو اس کو کہو کہ ہم مسلمان ہیں اللہ فرماتے سب سے بہترین کام وہ ہے جو شخص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے کافر کو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وکال ان من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں یاد رکھیے گا یہ جو مسلمان کا ٹائٹل ہوتا ہے یہ آپ کفر کے خلاف کھڑا کرتے ہیں اپنے لوگوں میں نہیں کھڑا کرتے اگر فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں کسی سے پوچھوں آپ کیا ہو میں مسلمان ہوں بھائی وہ تو ٹھیک ہے تو جماعت کیوں پوچھتے ہیں ہم لوگ اس لیے تو پوچھتے ہیں کیونکہ فرقے اتنے ہو چکے ہیں اختلافات اتنے ہو چکے ہیں نبی کے دور میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کو پتا یہ سنت پہ چل رہا ہے اب کے دور میں اگر اب کے دور میں کاجیانی سے پوچھو تم کیا ہو مسلمان ہوں شیعہ سے پوچھو وہ بھی مسلمان اسماعیلی سے پوچھو مسلمان. تو کون طے کرے گا تم مسلمان ہو کون نہیں یاد رکھیے گا جو مسلمان کا جو قاعدہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو قرآن نے فرمایا وہ کف کفر کے برعکس فرمایا ہے لیکن جب ہم آپس میں ملیں گے تو ہمیں کلیریفائی کرنا پڑے گا لازمی کہ ہم کیا ہیں ہم لوگ کس کو فالو کرتے ہیں تو اس اعتبار سے احسن طریقہ یہ ہوتا ہے بحث کرنے کے بجائے کہ ہم نبی کی الفاظ چن نبی نے فرمایا میری سنت میری صحابہ کا جو جماعت ہے وہ ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل سنت الجماعت ہے اور یہ نیا الفاظ نہیں ہے یہ صحابہ سے چلتا آ رہا ہے شیعوں سے بھی پہلے كا کہ وہ سنی کہلاتے تھے اپنے آپ کو بہرحال یہی پوائنٹس سے نقطے تھے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں واخر الداوان ان الحمد للہ رب الم